ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ننعوذ بالله من نشكل من فصنا ومن صياتنا مالنا من يهدي لله فلا مظل له ومن يغلله فلا هذي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بارك أعوذ بالله من الشيطان الرزيب بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب عمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا واسلمنا ولما يدخل لما في قلوبكم وإن الله رسوله لا يلتكم من عمالكم شيئا صدق الله العظيم رب شرح لي صدري وإسر لي أمري تو ہم بھائی اور دوستوں کی عائد نہیں پڑھ لی لیے فرمایا گیا ہے کہ کہتے ہیں یہ دیہات کرنے والے بدو اور عرب جواب کے پاس آتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آپ نے سے کہہ دیئے تم ایمان نہیں لائے ہو تم نے ابھی اسلام قبول کیا ہے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اور ایمان کے دلوں میں داخل ہونے کا طریقہ کار ہی ہوگا جی اللہ رسول جب تم ایک سید اللہ رسول کی ساتھ میں گزارو گے تو اس کے نتیجے میں پھر ایمان کل میں داخل ہوگا ایمان پکا ہوگا اور پھر جب جو, جو تو آمنا والے گروہ میں شامل ہو گئے برہن سر ایسا ہی ترجمہ ہے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کیا کہتے ہیں اچھا بھول گئے ہیں تو پھر کیوں کہتے ٹھیک ہے پھر آپ کہیں گے میں بھول گیا ہوں ہم تو اسے بھول رہے جس کو یاد ہو اور ہم سے بھی غلطی کو تعی ہو تو وہ بتا دے گا شری بہ اسلام ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے اور اسلام بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے اور ایمان بغیر اسلام کے قبول نہیں ہے جاخا جوڑے سر جزال میں سے کیسے آپ نے کہا ایمان بغیر اسلام کے قبول نہیں ہے اسلام بغیر اور ایمان بغیر اسلام کے قبول نہیں ہے اسلام کہتے ہیں ان اعمال کو جن کا اکثر ایسا امی اور آپ کو نظر آ رہا ہے ظاہر ہو رہا ہے ظاہر باہر سامنے آ رہا ہے آواز سیکھیں یعنی یہ نماز پڑھنا اسلام ہے وزا رکھنا اسلام ہے زکار دینا اسلام ہے اور اسلام جو ہے وہ ظاہر سے شروع ہو کر باطن تک جاتا ہے اس کی آخری جڑ جو ہے وہ ایمان ہے جو قلب میں نظر نہیں آتی ہے تو ایمان ظاہر سے شروع ہو کر اندر کی طرف جاتا ہے اور اسلامی سارے امال اگر ہوں اور ایمان نہ ہو تو مردود ہو گیا ایک دفعہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے اسلامیات میں تو انہوں نے کہا کہ جغرافی ڈپارٹمنٹ والا سب رابطہ کیا کہ میں تمہارے ہاں ہیں کہا کر تقریر کروں گا سپیچ کروں گا لیکچر ڈیلیور کروں گا. اسلام ان امریکہ انہوں نے کہ بقول جو وہاں بازاروں میں جانبداری ہے یا تھانوں میں قانون کی عملداری ہے دور کرنے سے پھر آواز نہیں آتا گونج جی؟ گزرا کم کریں مشین سے گونج تو مشین سے کم کریں یہاں سے آئیں تو پھر آواز ہی ہماری نہیں آتی اتنا ضروری نہیں آپ کیسے محسوس ہوتا بہت کم ہو گئی کریں گے جی؟ آپ کیسے محسوس ہوتے ٹھیک ہے ہاں بس ٹھیک ہے تو پروفیسر صاحب پیچھے کر کے آئے تو انہوں نے یہاں کہا کہ میں اسلام ان امریکہ اس پر تقریر کروں گا تو میں جورافی عیباروں نے تقریر کی اسلام ان امیرکا وہاں یہ دانداری بازاروں میں یہ قانون کے ملداری تھانوں میں پولیس میں سارا بیان کیا کیا تو میں یہ سابت کرنے کی کوشش کی جس کو ہم اسلام کہتے ہیں دیٹ از اگزٹنگ ان امریکہ امریکہ میں موجود ہے ایک طالب علم کھڑا ہوا اس نے کہا جی معاف کیجیے پروفیسر صاحب اسلامیات والے اسلام عقیدے کا نام ہے کہ عمل کا نام ہے تو وہ آدمی تو تھا ان پڑھ سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا لیکن اس نے سوال کیا کہ پروفیسر صاحب کو بند کر دیا بس پروفیسر صاحب کا خیال تھا کہ دنیا دار لوگ ان باتوں کو پسند کرتے ہیں کہ وہ واہ واہ ہوگی اور کہیں گے واہ واہ کیا اسپیچ کی کیا کی تقریر کی اس کو دین کے علم کہتے ہیں اس کو فہم کہتے ہیں اور ایک آدمی ایک سوال سے پروفیسر صاحب کو پنکچر کر کے رکھتی ہوں تو سارے اسلامی امال اگر ہوں لیکن دل میں ایمان نہ ہو تو وہ قبول نہ ہو اور دل میں جو ہے تو ایمان ہو لیکن اسلام, اسلام نہ ہو کوئی بھی قبول نہیں ہو آپ لوگ حیران رہیں گے کہ وہاں تو آئے کہ ایمان ہو تو آدمی میں جائے گا اور یہاں بولی صاحب کہتا ہے کہ اگر اسلام نہ ہو تو ایمان دل کا قبول نہیں تو اب کم سے کم اسلام جو ہے کم سے کم اسلام وہ ہے اس بات کا زبان پھیلان کرنا کہ میں مسلمان ہوں ظاہری عمل ہے زبان کا عمل ہے دل کا عمل نہیں ہے تو اتنا کم از کم آدمی نے کہا ہوا ہو کہ میں مسلمان ہوں میں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے میں بھی مسلمان ہوں اتنا اسلام یہ ظاہر عمل ہو تو شروع میں اسلام ظاہری عمل کو کہتے ہیں اور ایمان دل کے حال کو کہتے ہیں تو اتنا اسلام تو ایمان کی قبولیت کی ضروری ہے کہ جب نے اعلان کیا ہُوا ہو کہ میں مسلمان ہوں اتنا بھی اس کا اعلان نہیں ہوا تو اس کا ایمان اسلام نہ ہونے کی ہو وجہ سے قبول نہیں ہے اور پھر ایمان جو ہے وہ تو ہے کہ حقیقت ہے جو قلب میں آتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر اس میں شدت قوت پیدا ہوتی ہے اور یہاں تک قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ فاطر مدک ہے فعال فالما یورین ہے جو چاہے کرتا ہے تو ایمان کامل ہو اور اللہ کی زد کی مارفت ہو قرب ہو تو آج بھی اپنی قوت ہے کرامات کا ظہور کرواتا ہے جو بات عام وادی وسائل میں نہ ہونے والی ہو وہ ہو جاتی ہے جیسا کہ پر موضاء اور اولیاء اللہ کی کرامت تو ایسے انہونی باتیں جو کہ فزیکل ورلڈ کے حساب سے طبیعتی دنیا کے حساب سے وجود میں آنے والی نہیں ہوتی ہے لیکن ان کی جو میٹا فزیکل قوت ہے ماں بادت قوت ہے قوت دعا اور اس سے وجود میں آ جاتی ہے تو یہ قوت ایمان کا کرشمہ کارنامہ ہوتا ہے جو بڑا اتنا بڑا کہ اس مقام پر پہنچا کہ اب اللہ تبارک خالہ اس کے کہے کو عملی صورت دیتا ہے حضرت جری میں آتا ہے کہ بالوں والے خوش والے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کیسی بدالی ہوتی ہے کہ کسی کے گھر پر جائیں تو لوگ ان کو درازوں پر کھڑا ہونے میں دیں لیکن اللہ کے کیسا مقام ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر کسی بات کے بارے میں کسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کر کے دکھائیں تو یہ بجابات نے فرمائی تو مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابی ان نے کہا یہ ان میں سے نام تھا تلک حبیب ہے من ان میں سے دیکھنے والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سابق کران سے فرمایا کہ چلو چلیں فی کی وفات ہو گئی ہے تو اس سلسلے میں جائیں مزیرہ بن اللہ شوبہ بہت مالدار صاحبی ان کے یہاں گئے ان سے کہاں یا ایک حلال ہوتے تھے آپ کے ملازم غلاموں میں سے ان کو لینے کے لیے ہم آئے ہیں تم نے پوچھا ان کو نہیں پتا کہ حلال نام کا بھی ان کا کوئی غلام یا نوکر ہے لوگوں سے پتہ چلا کہ جو سب میں گھوڑوں کو سنبھالتے ہیں ان لید وغیرہ کرتے ہیں وہ حلال ہے ان کا اچھا اچھا تو گئے تو حلال وہیں پر گرے ہوئے تھے اور افات ان کی ہو گئی تھی ان کو لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ان سات آدمیوں میں سے تھا جن کی برکت سے مخلوقی خدا کو روزی دی جاتی ہے بجائے تو کوئی پوچھنے والے اپنا مالک اس کے پاس نوکر ملازم ہے اور اس کو بھی پتہ نہیں کہ اس نام کا کوئی آدمی بھی میرے پاس ہے لیکن اللہ کے دربار میں اتنا مکان ہے کہ ان سات آدمیوں میں سے ہے ان سات آدمیوں میں سے تھا جن کی وجہ سے مخلوقی خدا کو روزی دی جاتی ہے ان کی دعا پر ان کے ستار پر ان کی عبادت پر تو اللہ تعالیٰ کا تعلق کیسا کہہ رہا ہے تمہیں فاروق میں جب زخمی ہوئے تو تاب احبار رحمۃ اللہ علیہ تابق ہے جو کہ ملک شام کے فتح ہونے کے بعد مسلمان ہو گئے ہیں اور یہیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور تو رات رنجیل کے بڑے مائر تھے پورا بروغلہ کے ساتھ مسلمان ہو کر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب زخمی ہو گئے تو آئے انہوں نے کہا میر مومنین آپ اللہ کی دال پر قسم اٹھائیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ بس میں قسم نہیں اٹھاتا ہوں تو پھر وہ کہا بھی احبار رحمت اللہ لوگوں سے کہا کیا کہ بابیر مومنین دنیا سرخت ہو جائیں گے نا بس مجھے پتا چل گیا مطلب رینا ہی نہیں چاہتے ہیں حضرت باروق شخصیات میں کہیں کہ قسم اٹھا اٹھائے اللہ کی زہار پر تو اللہ تبارک اس بات کو وجود بخشتے یہ قوت یقین اور قوت ایمان کے کیش میں ہوتے ہیں تو ایمان کرم کے باطنی حال کا نام ہے اور اس کی آخری شاخ جو ہے تو وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے کوئی کانٹا جھاڑی ہو تو اس کو ہٹانا ایمان اندر سے شروع ہو کر باہر تک آ کر مکمل ہوتا ہے اسلام باہر سے شروع ہو کر اندر جا کر مکمل ہوتا ہے لیکن اسلام بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے اور ایمان بغیر اسلام کے قبول نہیں ہے اور کم از اسلام جو ہے وہ زبان کے اخرار ہے جو سم آمن تو انتبال میں کہتے ہیں اقرار زبان کے اکرار تصدیق نہ ہو تو بھی اس کو الگ ہاں تو یہ منافق ہے لیکن ظاہری قانون میں اس اقتصاد مسلمان کا رویہ کیا جائے گا یہاں تک کہ حضرت فضیفہ رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے اور فاروق نے کہا کہ مجھے منافقین کے نام بتا نے کہا مجھے معلوم تو ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ نے پردہ فاش کرنے کی اجازت نہیں دی ہوئی تھی میرا نام تو منافع میں من نہیں ہے آپ کا نام نہیں ہے تو کہا میرے گورنروں میں کوئی منافق تو نہیں ہے تو نے کہا آپ, آپ کا ایک گورنر منافق ہے گویا سراست فاروقی سی ایک منافق بچا ہے گورنر بنایا انہوں نے بھی منافع کے ساتھ معاملہ والا ہوتا ہے باقی اس کے دل کا اللہ پر چھوڑا جاتا ہے وہ جانے اس کا اللہ جانے افغانستان میں سا سر بننے کا واقع ہے تو جلال بالا بعد میں نے ان کی بڑی جان مسجد میں ان کے مودی صاحب سے بات کی میں نے کہا تو روس نکل گیا تمہارا اپنا خطرہ بیٹھ گیا لڑائی بند کرو ختم کرو معاف کرو ایک دوسرے کو اور بھائی چارے کی زندگی گزارو تاکہ تمہارا ملک درست ہو جائے تو اس سے کہا کہ ہم دہروں کو اور منافقوں کو اور ان کو کبھی ہم ان کو کبھی معاف نہیں کرتے تو میں نے کہا وہ دہرے نے جب اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیا تو میں نے کہا نہیں یہ مسلمان نہیں یہ منافق ہے میں نے کہا چلے حالے میں جگہ پر آ گیا تو میں نے کہا منافق کے ساتھ تو سارے معاملہ مسلمان والا ہوتے ہیں تو کہا نہیں یہ زر زمانے کے لیے مسئلہ تھا تو میں نے کہا کیسا جس کے سائڈ میں لکھا ہوئے ہیں تو وہ حوالہ نہیں کر سکتا تھا کیوں ہے ہی نہیں ہے تو اس کو اندازہ اگلا آدمی کوئی مولوی ہے بات کرنے والا سخت مولوی ہے تو جب اسے جواب میں اس نے کوئی سے کہا ڈاکٹر صاحب ایسی باتیں نہ کرنا اگر آپ نے ایسی بات ہے خانستان میں پھر آپ یہاں نہیں رہ سکیں گے میں نے کہا دفعہ بلا یار میں مجھے باتوں کی کرنے کی کیا ضرورت ہے بس جو مرضی آپ یہ کرتے رہیں ہاں تو آپ کو دین کی بات بیان کر کے چلے جائیں میں یہاں پر آیا تو یہاں کے علماء نے دانشوروں نے مجھ سے سوال کیا کہ افغانستان کا کیا ہوگا میں نے کہا یہ لڑتے ہی رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کیمل یہاں نہیں آئے گا تو لڑتے ہی رہیں گے یہاں کے لیڈم کو اتنا فیم نہ ہوتا ہو تو عام بیچارے کیا کریں گے یادہ کی لڑائی برقرار رہے گی اور یہ مصیبتیں بھی کی چلتی رہیں گی یہاں تاکہ خوب کشی نہ نکل جائے جب تک یو کا منافقات کا مکمل خات ماننا ہو جائے. تو ہم نے فاروق نے پوچھا جلد سے کہ میرے گورنروں میں کوئی منافق نے کہا ایک منافق ہے تو یہ اگر تمہیں فاروق عدلہ جو گورنروں کی ڈاک سنسر کرتے تھے تو اس میں ایک خط نکلا ایک گورنر کا تو اس نے بیوی کو کہا ہے کہ تو یہاں نہیں آ رہی ہے اور وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے ہوئے تو وہاں پر خوش ہے حالانکہ سجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسا ملک ہے اس کے سبزی اور شادابی کا کیا پوچھنے ہے اور یہاں جو انگور پیدا ہوتا ہے اس کا کیا پوچھنے ہے اور انگور سے جب شراب بنتی ہے اس کا یہ تو یہ پتہ ہی نہیں اٹولا ضلع کی یہ آدمی منافق ہے انہوں نے تو معذور کیا گورنری سے صاحب ایمان جو ہے ایک تو معلومات کی شکل میں ہے ایک اتنا عقیدے کی شکل میں ہے کہ سرکسر کا فتو نہیں لگتا ہے لیکن نئے اس حد تک وہ بڑھا کہ بعد آبادی کو اس بات کو یقین آنے لگا کہ میری کامیابی اور میرے فوائد یہ امال میں ہیں اور میرا نقصان ہو تو بھائی یہ گناہ اور معاشیت میں اور یہ اتنا, اتنا اس کو حاصل ہو جائے کہ اس کو فرائض پر کھڑا کر دے فرائض واجبات بات سنجے مقدہ پر اور حرام اور مخرو تعلیمی سے اس کو روک دیں فرائض زندہ ہو جائیں اور محرمات سے رک جائے آدمی اتنا ایمان اثر کرنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے بیماری قوت وہ تو ایمان نہیں ہے کہ ہمیں فرائض پر کھڑا کر سکے فرائض ہم سے کزا ہو رہے ہیں اب ایک آدمی اس سے صبح جنماس سزا ہوتی ہے کیوں قزا ہو رہی ہے ذوف ہے یقین میں ہسل نمبر تین کا وارڈ نہ تھا تو ڈھائی بجے ہسو میں ہنگامہ کھڑا ہوں گیا رات کے میں جاگا شور ہو رہا ہے آوازیں آ رہی ہیں یہ اللہ کیا بات ہے نیچے اترا دیکھا کا من بھرا ہوا ہے ڈھائی بجے رات کے یہ کیا بات ہے جی ان کہا جی اولمپک گیمز ہو رہی ہیں اولمپک میں وہ عالمی کھیل ہوتے ہیں گیند ہو رہی ہیں اور جس ملک میں ہو رہی ہیں وہاں اس وقت دن ہیں کام تو, تو ان کے تماشے دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اچھا میں صبح کے دماغ سے میں کہا کرتا ہوں میں کہہ کہتے اٹھ نہیں سکتے ہیں جو. اور ابھی تاجر کے وقت اٹھے ہوئے ہوں کہ اس کا مزہ اس وطفے احساس اور یقین ہے اتنا لطف اتنا مزہ اتنا یقین بھی صبح کی نماز کو بر وقت پڑنے اور باجمار پڑھنے کے بارے میں دل میں نہیں ہے اور کبھی کالج والے کہیں نا کہ ٹور والی بس ہے وہ جائے گی صبح چار بجے تو آپ لوگ ہیں ساڑھے تین بجے پہنچ گئے ساڑھے تین بجے جاگے ہوتے ہیں اور ساڑھے تین بجے پہنچے ہوتے اس کی اہمیت اس کا مزہ لطف اس کا احساس ہے اور وہ او ہمارا وہ یقین و احساس امال کے بارے میں نہیں ہے کہ میں یہ دل میں بات آسر رہا ہو کہ زندگی امال سے بنتی ہے مال سے نہیں بنتی امال سے کہ وسائل مسائل کا حل نہیں ہوتے خسائل مسائل کا حل ہوتے ہیں اچھی خسلت ہے وہ مسائل کے ہوتے ہیں وسائل حل نہیں ہوتے ہیں جن لوگوں کے پاس جتنے زیادہ وسائل ہیں ان کے اتنے ہی زیادہ مسائل ہیں اتنے زیادہ گرے ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ مصیبتیں وہاں پر ہیں کیوں؟ کہ ان کے پاس وسائل تو ہیں خسائل نہیں ہیں مال تو ہے امال نہیں ہے اور مسائل مال سے ہل نہیں ہوا کرتے امال سے حل ہوا کرتے ہیں اور وسائل جو وسائل سہل نہیں ہو کرتے، ہوا کرتے خسائل سہل ہوا کرتے ہیں اوسی کی کمی افریقہ میں سفر کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ جمعے کے دن پچھلے وقت میں یا ہفتے کے دن پچھلے وقت میں سڑکوں پر آنے سے پریاس کیا کریں میں کہ انہوں جی نے کہا کہ یہ ویکینڈ ہو جاتا ہے اور ان کو مزدوری مل جاتی ہے اور یہ جیو, جیو میں ڈال کر بس ان کی زندگی کے دو ہی مقصد ہے کھاؤ اور کام کرو کھاؤ اور کام کرو آئی کھایا کام کرنے کے لیے کام کیا کھانے کے لیے باغیوں کا مقصد ہے ہی نہیں آپ دو ہی چیزوں کے ان کو فکر ہے اس کے علاوہ دو گوشت نرم گوشت کے ٹکڑے ایک وہ جو دانتوں کے سخت ہڑیوں کے درمیان ہیں اور ایک وہ جو ران کی ہڈیوں کے درمیان بس یہ دو نرم گوشت کے ٹکڑے ان کا ہی سارا کھانا کمانے کے لیے کمانا کھانے اور کمانا ہے ان دو چیزوں کے مزوں کو پورا کرنے کے لیے کہا اثر کے بعد جمعے کو اور ہفتے کو کہ اتنی رش ڈرائیونگ ہوتی ہے اتنے سخت حالات ہوتے ہیں کہ ہاتھ سے ہی آدھ سے ہیں ایک اسپتال میں گیا ہو تو انہوں نے کہا کہ ابھی جا کے یوٹی اگر ہمارے ساتھ جاؤ نا تو آپ کہیں گے کہیں بیٹل فیلڈ چل رہا ہے کہیں لڑائی چل رہی ہے زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر لوگ لا رہے ہیں کہ ان کے شراب پی کے پیتے ہیں اور یہ تو بیتوں کا ڈرائیونگ کرتے ہیں پھر لڑتے ہیں پھر بندوقوں کا پسند تو یہاں ہے نہیں اس ملک میں اس کے قانون اتنا سخت ہے پھر یہ چاقو جیسے دل مارتے ہیں دوسرے کو تو سٹیپ گونڈ کے مریض جا کر وہ کئی ایلٹی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو جتنے وسائل ہیں اتنے ہی مسائل ہیں کیوں انسان کے پاس فسائل نہیں جو نیکیاں سیکھنی اس نے وہ اس نے نہیں سیکھے ہوئے اس کے میں یہ وسائل کے ہوتے ہوئے پریشان ہے چیزوں کے ہوتے پریشان ہیں. اور چیزوں کے میں گھرا ہوا ہے اور اولجا اس کے پاس وسائل نہ ہوں چیزیں نہ ہوں بادی سباب نہ ہوں لیکن اس کے پاس فسائل صفات ہو اس کے پاس ہوں. اس کے پاس نیکی ہو تو یہ آپ کے لیے بھی رحمت جد و قیش تھے رحمت معاشرے اور سارے عالم انسانیت کے رحمت اور نے یہ ماحول پیدا کیا تو جن علاقوں کی طرف ہو جاتے تھے لشکر لے کر تو علاقے کے عوام کے دلوں کو ان کے نظام میں پہلے سے پتہ کیا ہوا ہوتا تھا یہ بڑے خطوط آتے تھے شمالی افریقہ سے اسپین سے موسی بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ گورنر تھے شمالی افریقہ کے ان کے بعد خطوط آتے رہتے تھے کہ یہاں کہاں کا بادشاہ ہاربر بڑا ظلم کر رہا ہے وہاں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے بڑا استحصال کر رہا ہے اور ہمیں سے چھڑاؤ آخری کھاد جو اس کو آیا ہے تو وہ آیا ہے آ, اس کا آیا ہے کاؤنٹ جولیاں کا اس کا ایک اس ریاست کا نواب تو اس زمانے میں تو یہ کالج یونیورسٹی ہوتے نہیں تھے تو بڑے خاندان والے اپنی بیٹیاں کو ادب آداب اور معیاری زندگی سیکھنے کے لیے بادشاہ کے محل میں بھیجتے تھے وہاں رہتی تھی تو وہاں کا فیشن وہاں کے بات کرنے کا طریقہ وہاں کا معیاری زندگی وہ سیکھتے تھے یہ ایک ادارہ تھا کاؤنٹ جولیان نے اپنی بیٹی فلورینڈا کو بھیجا شاہی آداب سیکھنے کے لیے اور مجلسی آداب سیکھنے کے لیے زندگی سیکھنے کے لیے بادشاہی مان لو راڈا ساتھ بدگاری کر لی اور پھر کو جو ہے تو بہت ڈرایا کھایا اور جان کا اس کو خطرہ دیا خیر اس نے آ کر باپ کو بات بتا دی تو اس کے باپ نے کہا کہ آپ جو ہے میں اس پر مسلمانوں کے لشکر کو ضرور چڑھا کر چھوڑوں گا کہ جو آ کر اس کی کھوپڑی کو سداخ کر کے میرے سامنے ڈالیں گے تو اب تب میرا یہ غضب اور غصہ جو ہے ٹھنڈا ہوگا کیونکہ اس زمانے میں دنیا عیسائیت میں بھی غیرت تھی ایک خادموسا بن نظیر رحمتہ اللہ لے کے آیا ہے آج کا خاط میں لکھا ہے کہ اگر آپ لشکر سلاخے کا رخ کرے تو کرائے کی فوج کے علاوہ اس کے ساتھ لڑنے والا کوئی نہیں ہے یہ عوام کی تاریخ سے معلوم ہو چکا ہے موزا مزاحم نصیر نے تارک بنجال رحمتہ اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آج کو جو آپ نے ٹاپ سیکرٹس ٹرانسمٹ کیا اور اس کو اپنے خفیہ راز دیے اس کو ترتیب اور اسٹریٹجی ٹیکٹس وہاں کا سمجھائے کہ کیسے جاؤ گے کیسے جنگ کرو گے کیسے کرو گے اور اس کو جب لے کر گیا اور جب تارک بروترتے ہی کچھ جلا کے اور اس نے گا کے بڑھ کر میڈر داخلہ پر حملہ کرو ان کے فوجی جنرل کہہ رہے ہیں صاحب. کہ امیر صاحب آپ بھی بڑے عجیب سخت آدمی ہیں کیا جی پہلے سپلائی لائن میں رہے پیچھے سے ریٹریٹ کا رستہ جو ہے درست کرے آج جی؟ ہے پھر اس کے بعد سردی چوکیوں کو کرے پھر تھرسٹ پر لائن آف ڈیفینس سیکنڈ لائن آف ڈیفینس جو فوج کی ترتیب ہے اس کو کر کے پھر ان کے راہ پر ہم حملہ کریں چار کی ترتیب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اقبال نظر میں لکھی ہے نا تارک سی بر کنارے اندر فارسی میں لکھی ہے جس میں کہ سارے بے سان میں بیٹھے سارے پارسی ابھی پارسی ماشاء ماشاءاللہ نماز کا مانا بھی نہیں سنا سکتے وہ جگہ کو کھڑا کرے نا چاہے کہ میں جی اتف... تو فرسٹ گریجویٹ میرے پاس ڈگری ہے یہ جی میڈیکل کی اور فسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے تیار اور جو اخروت کے مانا نہیں سنا سکے کے سو گفت گند بھے گا سواد ترکے شریعت کو جا رہا دو دست خیش بشمشیر برد گفت ہر ملک کے ماس کے ملک اپنے ہاتھ پو سے تلوار کے دستے پر سبارا اور کہا ہر ملک جا ہمارا ملک ہے کیونکہ خدا کی ساری زمین ہماری اور پتا تھا کہ جس ملک پر ہم جس جگہ میں حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہوں اس کے عوام کے ذہنوں کو ہمارے نظام زندگی نے اور ہمارے طرز زندگی نے اور ہماری دعوت نے پہلے سے پتہ کیا ہوا ہے اور اگر عوام کسی نظام کے مخالف ہوں تھوڑے ان پر قبضہ کرنے کے لیے گلی گلی کوچا کوچا مورچا بنتا ہے جیسے آج رات میں افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلی گلی اور کوچا کوچا مورچہ بنا ہوئے ہے اور جب عوام ساتھ نہ ہو تو کرائی کی فوج میدان میں نکل کر اپنا سر کھا کر ہتھیار ڈال دیتی ہے اور اس بل کی مقدرے میں غلامی ہوتی ہے تو دانش وہ اس, اس بات کو سمجھایا کرتے ہیں کہ فوج والوں کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ عوام کی مرضی کے خلاف ہم ان پر حکومت کر سکیں گے ان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر عوام ساتھ نہ ہوئے تو پھر نہیں ٹھہر سکیں گے یہ سیاسی عالم میں زیر بات آئے ہوئے اصول ہیں علیہ رجبین اور مسلمانوں کی زندگی نے علاقوں اور ملکوں کو اور ذہنوں کو پتہ کیا ہوا تو اس لیے ان کو جہاں بھی جانا ہوتا تھا صرف کرائے کی فوج کا مقابلہ کرنا ہوتا تھا باقی عوامی تائید ان کو نہیں ہوتی تھی اور بات ہی میں آپ کو بتا دوں عوامی تائید جو ہوتی ہے یہ صدیوں کے اس کلچر کے تابے ہوتی ہے جو وہاں کے مزا... وہاں کے مذاہب وہاں کی اقوام وہاں کا موسم اور وہاں کی طرز زندگی نے جن کو وجود بخشا ہوتا ہے اور پاکستان کے بارے میں اس ثقافت اور تہذیب میں مہم جو کام ہے وہ ان کے اسلام اور اسلامی شریعت کا ہے ان کی بنیادیں اس پر ہیں کہ مسلم لیگ کو بنایا گیا سر خان اس کا صدر تھا یہ کیا کہتے ہیں اس طبقے کو اسماعیل طبقے کو کی. کیوں کہ اس خطے میں اسماعیلی ریاست کا وجود میں آنا یہ مغرب کے بہت زیادہ مفاد میں ہے تو نچل سکا کیونکہ اس ملک کی تو خان خبیر دین و مذہب پر ہے پھر اور موابوں کو بوٹے موٹے موٹے موابط سلیم اللہ خان بکار ملک پیسے ستوں کے اور ڈھائی ڈھائی منسے ان کو لایا گیا تو وہ جو تھے وہ بھی ایک آدمی کھانا اور لٹنا کھانا لیٹنا اور بندایا جا گیا دار زمین پہ سر وہ کیا تاریخ چلائے گا کیا آگے بڑھے گا تو کچھ آگے چلے کچھ ہوئے اور پھر جو تو کچھ ایسے آکسوڈین وہ دو آ گئے الیگڑ آ گئے محمد علی شوقت علی جو اور برادران آگے آگے وہ بڑے جو شیلے تھے ملک کی آزادی کا اور انہوں نے کچھ جان ڈالی اس میں اور بالکل سادہ صاف ذہن والا آدمی جس میں نہ اسلام کو پتا پتہ اتنا پتہ معمولی کا پتا کہ میں مسلمان ہوں محمد علی جانا سر کچھ کچھ مسلمانوں کا غم ہوا کہ کانگریس کھائے جا رہے ہیں وہ آگے آگے تاریخ میں کچھ اور جان ڈالی کچھ انگریز کا اعتبار آ کہ بہت فنڈامنٹلس لوگ نہیں آ رہے ہیں کم از کم گزارا کریں گے تو اس نے کبھی دن کچھ رکاوٹ نہیں ڈالی مخالفت نہیں کی اور تاریخ کو لے کر چلے منتری جناب صاحب آگے اور چونکہ آدمی دانشور تھا گیری نگاہ والا تو اس نے کہ ماپ کو موبائل کیسے کریں گے اس کے بارے میں مشاورتیں کرتا رہا کرتا رہا کہ یہ جو بڑے صغیر کا ماب ہے مسلمانوں کا یہ تو مبلائز ہوتا ہے چند اس کی بنیادیں ہیں ایک یہاں کے علماء ہیں اور میں خاص طور سر جو ہے تو زیادہ زور علماء لمحے دو بند کریں پھر یہاں کے تصوروں کے سلاسل والے کوئی صحیح پیر ہیں کوئی گدیدشین ہے محض لیکن ہلکے ان کے بڑے وسیع ہیں ایک یہ اور ایک یہ جن کو جذباتی سلوگن دو گے کچھ اور وہ دین کے بارے میں ہوگا تو جس وقت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہوا تھا یہ وہ جس بات سلوگن تھا جس سب کو لا کے رکھ دیا اور وہ سب جھنڈے تلے وہ لے آئے یہ سلوگن لے کر آیا تھا اور کائدات مدلی ناج جائے ملنے کے لیے جب آئے پیروں کے گدیوں کا اس نے دورہ کیا تو سوبرزراد کی گدیوں میں جائے پیر مانکی پیر شریف امیر الحسنات صاحب سے جب ملا ہے تم نے کہا میں آپ کی تائید ضرور کروں گا لیکن آپ جو ہے شریعت نافذ کریں گے تم نے کہا میں کروں گا پھر انہوں نے ایک تعریف لکھی اور تعریف لکھنے کے بعد ان سے دستخط لیا تو روزمین وغیرہ جو نبی امین رین جو ہے ہمارا تو برفدار ہے نا گدیوں پر بیٹھیں گے تو یہ اگر کچھ سمجھدار ہوتا ہے تم نے اس تاریخ کو مکتوطے کی شکل میں رکھا ہوتا تو نادر مکتوتا ہوتا پاکستان کی ہسٹری کے ساتھ اللہ کے روپے میں اس کو لوگ خریدتے دستخط کر لیا انہوں نے اور علماء دوبند کی تاریخ کے علمائے دوبند جو تھے وہ جی ہند کی شکل میں ایک مضبوط قوت کے طور پر تقسیم ہندوستان کے سخت مخالف تھے کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو نہ مسلمانوں کی قوت دو ٹکڑے ہو جائے گی کچھ تو خون ہوگا لوگ بے گھر ہوں گے بے در ہوں گے اور اس کے نتیجے میں جو ہے بہت زیادہ تباہی آئے گی بڑی کے ہوتے ہوئے رحمتہ اللہ علیہ سے تائید لیے اب تقریر میں کہا کہ آپ لوگ کہتے میرے ساتھ علما کی تائید نہیں ہے میرے ساتھ ایسے عالم کی تائید ہے جس کا تقوی سارے ہندوستان کے برابر ہے ضبر احمد صاحب،, صاحب شبیر احمد فانی صاحب مفتی شفی صاحب سید سلمان ندوی صاحب ان حضرات نہیں صبح اثرات اور صبح سلٹ جیت کر دیا ہے ریفرنڈم میں اور کائز میں اتنے ممنون احسان تھے نئے کہ مشرقی پاکستان کی پرچم کفائے کشائی مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب نے کیے اور مغربی پاکستان کی پرچم پہلی بار پر کشائی مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے کیے تو آج وہ نظریہ جو تجھے ایک کنکریٹ فاؤنڈیشن دیے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے تو پاکستان ہے اور تیرا ملک ہے اور تو یہاں کھا پی رہا ہے وسائل سائل ہے یہاں کے مزے کر رہا ہے آج دشمن جلغار کر کے اس نظریاتی بنیاد بنیاد کو تیرے قدموں کے نیچے سے کھسکانا چاہتا ہے تاکہ تڑام سے گرے تم سمجھو گے تو مر جاؤ گے اے دوست والے اقبال ندی کے ہاتھ میں سمجھو گے تو مرٹ جاؤ گے پاکستان والوں اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تمہاری کامیابی ہمارا فائدہ جو ہے وہ تو زندگی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کو فخر کے ساتھ ہر جگہ لے کر چلو اور فخر کے ساتھ کو برتو اور لال جوتی کی ٹھوکر پر رکھے غیر کے طریقوں کو اور ان کی زندگی کو اور ان کے ترجمل کو اور اس پر پیشاب کرنے کے لیے کھڑا ہوا دوں کہ اس کے ہمارے سامنے حیثیت کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بنیاد پر آنے کی میں توفیق بھی فرمائے جس کے ساتھ ملک ہے جس کے ساتھ بکایا تو بعد لوگ آ کر پاکستان نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے یا یار اپنا کام کر اسلام تیرہ محتاج ہے خدا تیرہ محتاج ہے مکھی مچھر کی طرح تو سامنے بیٹھے ہوئے ہو تمہاری ہماری حیثیت کیا ہے اسلام کو کسی ملک کی کسی فوج کی کسی آدمی کی کسی کی ضرورت نہیں نظری عقیدہ ہے وہ ایک نظریہ عیدہ ہے وہ ایک تھک ہے ہر بسالے میں ہر با اس کا بول بالا ہے تو نہیں کرے گا اللہ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دے نہ اسلام نہیں ہے تو نہیں اسلام نہیں تو پاکستان نہیں اسلام نہیں ہے تو نہیں نہ اسلام کسی پاکستان کا سعودی عرب کا کسی کا محتاج نہیں ہے سخت سخت بلات آتے رہے ہیں. آخری بات آپ کو سنا دوں چودہ تاریخ اگست کی تاریخ, تاریخ کی آپ نے بہت سی باتیں سنی ہیں اخباروں میں مختلف ڈبوں میں مختلف چیزوں میں اور دانشوروں کو سنا ہے تو فقیر کی بے قباد وہ چیز کو میں سنایا کرتا ہوں کس نام پر وہ دور آیا جبکہ تاطاروں نے اُلڑ پلٹ کر کے رکھا اور دریا دجلہ جو ہے وہ سات دن خون کا بہتر آیا خون کے اور سرو سرو کی برجیاں لگائی انہوں نے اور ساجے شکست کھا کر میدان چھوڑ کر چلی گئی بغداد کا خلیفہ ہٹ گیا میدان سے تو تجھے پتا ہے بات دنیا میں کو کس طرح سنبھالا ہے ایک بغیر رستے کہ آدمی امیر تودن رحمۃ اللہ ایک بغیر رستے کہ آدمی مولانا جلا الدین رحمۃ اللہ اللہ لے میکان کیا کتاریہ میں کام کیا ہے یہاں تک ان, کو ان کے کو ہوں کے جبنل کے سب کو مسلمان کر کے آخر میں کادان شہزادی کو مسلمان کر لیے اور جلادین رحمۃ اللہ علیہ وزیر بزار کو قبول کیا ہے ان کے معاشی نظام کو درست کیا اٹکسوں نے بال کیا ہے اور ان میں کام کیا پروفیسر پی کے ایٹی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایٹ دس موومنٹ آف ناٹ از سیف اسلام اسلام کہ اس موقع پر مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے وہی تاریخ میں دنیا اسلام کو تاخت و تاراج کر دیا تھا ان پر پچاس سال سے گزرے تھے کہ مسلمان علماء اور اور مشاعر تھے ان کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کا خادم بنا دیا تھا تو یہ تعطی اٹھین کی ایک شاخ ترکان تیموری ترکان عثمانی آٹھ سو سال تک انہوں نے ترکیہ پر اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہے اور اسلامی حکومت قائم کی ہے اور پہلی عظیم میں یورپ کے چھکے چھڑائے ہیں اور دوسری شاخ ان کی ترکان تیموری مغل ہیں جن نے چار سو سال تک جو ہے تو اسلامی حکومت یہاں قائم کی تو پیسے بھی میری ضرورت نہیں اس کو کسی اسلحے کی کسی فوج کی کسی جدیدوں کی ضرورت نہیں ہے اسلام کے ملکوں کی ضرورت نہیں ہے یہ بداتے خود ایک حقیقت ہے مجھے اور تمہیں اس کی ضرورت ہے ہمیں اپنے بننے کے لیے کامیابی کے لیے اس کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک کرانے کی توفیق تھا پر